رحیم اللہ محمد وحمد واجل فرجن اجمائن اگر ہم کسی لیبورٹری میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ایک خاص تناسب سے ملائیں تو نتیجہ ہمیشہ پانی ہی نکلتا ہے بالکل مطلب وہاں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا سائنس کے اصول تو پتھر پر لکیر ہوتے ہیں صحیح کہا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ م, کیا انسانی تاریخ یا قوموں کا بننا اور بگڑنا تہذیبوں کا مٹ جانا کیا یہ سب بھی سائنسی تجربے کی طرح کچھ طے شدہ اصولوں کے تحت ہوتا ہے یا پھر دنیا کا یہ سارا کھیل محض اتفاقات کے رحم و کرم پر ہے یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جی ہاں اور آج ہم تاریخ کو اسی سائنسی اینک سے دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کی اس فکلی نشست کا ہمارا ماخذ سید جہان زیب آبدی کے مضامین کا مجموعہ ہم فکری سے ہمراہی تک ہے واہ بہت ہی زبردست کتاب ہے بالکل اور اس کتاب کا ایک انتہائی اہم مضمون ہے عروج و زوال کے قوانین آج ہم اسی پر گہری بات چیت کریں گے عام طور پر ہمیں یہ سوچنا اچھا لگتا ہے کہ جو قومیں یا ادارے تباہ ہوئے نا ان کے ساتھ بس حالات میں وفا نہیں کی یا قسمت خراب تھی یہ سوچ ایک طرح کا نفسیاتی سکون دیتی ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا بالکل لیکن جب ہم تاریخ کو گہرائی سے کھنگالتے ہیں تو ایک حیران کن پیٹرن سامنے آتا ہے یہ عروج اور زوال کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ فکری اور اخلاقی نظام کا نتیجہ ہوتا ہے تو چلے اسی بات کی تہوں کو کھولتے ہیں آج کا ہمارا ہدف یہی ہے کہ کامیابی یا ناکامی محض کوئی اتفاق نہیں ہے تاریخ اپنے اصولوں کو بار بار دہراتی ہے تو آ, میرا پہلا سوال یہ یہ ہے کہ اگر یہ اتفاق نہیں ہے تو یہ نسلوں کے درمیان جو عروج و زوال کا چکر ہے یہ شروع کیسے ہوتا ہے ماخذ میں نا ایک بہت واضح گردشی سفر کی نشاندہی کی گئی ہے مطلب ایک ایسی سائیکل جو ہر عروج پانے والے گروہ پر لاگو ہوتی ہے اس کا آغاز ہمیشہ ایک زندہ شعور سے ہوتا ہے۔ زندہ شعور؟ یعنی جو پہلی نسل ہوتی ہے؟ جی ہاں، پہلی نسل چاہے وہ کسی کمپنی کے بانی ہوں یا کسی قوم کے معمار وہ ایک شدید جدو جہد سے گزرتے ہیں، وہ زیرو سے شروعات کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی سخت حالات ان کے اندر ایک لوہے جیسا نظم و ضب پیدا کر دیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ ان کے لیے کامیابی کوئی توحفہ نہیں ہوتی خون پسینے کا ندیجہ ہوتی ہے لیکن کہانی کا اصل موڑ تو تب آتا ہے جب یہ کامیابی اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہے بالکل جب دوسری نسل اس بنے بنائے نظام میں آنکھ کھولتی ہے تو ان کے لیے وہ ساری جدوجہد جہد محض کہانیاں ہوتی ہیں انہوں نے خود کوئی تکلیف نہیں صحیح ہوتی مطلب ان کے لیے یہ عروج بس ایک وراثتی آسائش بن جاتا ہے جی اور یہی سے نا زوال کا بیج بویا جاتا ہے جب کوئی چیز بغیر محنت کے مل جائے تو انسان لاشعوری طور پر اس کی قدر کھو دیتا ہے دوسری نسل اس شاندار عمارت میں بیٹھ کر پھل تو کھاتی ہے لیکن ان جڑوں کو پانی دینا بھول جاتی ہے جنہوں نے درخت کو کھڑا کیا تھا جی کیا خوبصورت بات کہی آپ نے और फिर जब तीसरी नस्ल की बारी आती है तो बिगाड़ इतना गहरा हो चुका होता है कि वो बचा खुचा सरमाया भी गंवा बैठते हैं और फिर किसी नए बहरान का सामना करना पड़ता है और सफर दोबारा से फिर से शुरू होता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को एक बहुत बड़ी कामयाब कंपनी विरासत में मिल जाए हां जिसने कभी कंपनी में निचली सतह पर मेहनत ना की हो बिल्कुल उसे नहीं मालूम के काम कैसे होता है उसके लिए वो कंपनी सिर्फ एक ए मशीन है لیکن ماخذ کے مطابق اس زوال کے بنیادی اسباب کیا ہیں ماخذ تین بنیادی اسباب بتاتا ہے پہلا تو تجربے کا منتقل نہ ہونا پہلی نسل اپنا ظاہری نظام اور بینک بیلنس تو دے دیتی ہے مگر اس نظام کو چلانے والی روح اور اخلاقی تربیت منتقل کرنے میں ناکام رہتی ہے یعنی جسم زندہ رہتا ہے مگر روح مر جاتی ہے جی ہاں دوسرا سبب وہ نفسیاتی خود اعتمادی ہے جو غرور میں بدل جاتی ہے اچھا وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا عروج پکا ہو چکا ہے اب ہمیں کون گرائے گا بالکل نئی نسل سوچتی ہے کہ کامیابی پتھر پر لکیر ہے یہ غلط فہمی سستی اور فکری جمود لاتی ہے اور پھر تیسرا سبب آتا ہے جو سب سے خطرناک ہے اور وہ ہے طاقت ملنے کے بعد اس کا اخلاقی زوال طاقت کا اخلاقی زوال تو پھر وہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ طاقت انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ طاقت خود بخود انسان کو خراب کر دیتی ہے دیکھیں مارکس اس پر بہت زبردست تجزیہ دیتا ہے طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اچھا تو پھر کیا کرتی ہے طاقت دراصل ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی ان کمزوریوں کو ظاہر کر دیتی ہے جو اس نے غریبی یا کمزوری کی حالت میں چھپائی ہوتی ہیں واہ یعنی جو شخص کمزوری میں پارسا لگتا ہے طاقت ملتے ہی اس کی اصل حقیقت کھل جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہے جب نظام انصاف کے بجائے مفادات کا شکار ہو جائے تو زوال شروع ہو جاتا ہے کتنی گہری بات ہے طاقت بگاڑتی نہیں بے نقاب کرتی ہے hmm. اب اس نفسیاتی پہلو سے نکل کر تھوڑا معاشرے کے ڈھانچے کی طرف آتے ہیں یہ زوال اچانک تو نہیں آتا ہوگا یہ یقیناً معاشرے کے ستونوں کو کھوکھلا کرتا ہوگا جی بالکل ماخذ کے مطابق کسی بھی معاشرے کے تین بنیادی ستون ہیں علم سیاست اور معیشت چلے علم سے شروع کرتے ہیں ہم تو علم کو ڈگریوں سے ناپتے ہیں ہے نا ہے نا لیکن علم محض معلومات نہیں بصیرت کا نام ہے علمی زوال تب آتا ہے جب علم کو سیاست یا جامد نظریات کا غلام بنا دیا جائے مطلب جہاں تخلیقی سوچ پر پابندی ہو جی جب سوال کرنے پر پابندی لگ جائے تو تخلیقی سوچ مر جاتی ہے ماخذ میں ایک تعلیمی ادارے کی بڑی کمال مثال دی گئی ہے ہاں وہ ادارہ جو شروع میں تحقیق اور مکالمے پر چلتا ہے لیکن پھر لیکن جب نئی انتظامیہ اختلاف رائے کو دبا دیتی ہے تو وہ ادارہ محض ڈگریاں بانٹنے والی مشین بن جاتا ہے وہاں سے کوئی نئی سوچ جنم نہیں لیتی اور ایک علمی خاندان کے مثام بھی ہے نا جہاں نئی نسل, روایتی علم کو آگے نہیں بڑھاتی اور صدیوں کا ہو جاتا ہے بلکل. اور یہی سے ہم دوسرے ستون کی طرف آتے ہیں یعنی سیاست ہم کامیاب سیاستدان اسے مانتے ہیں جو اختدار حاصل کر لے لیکن کامیابی تو عدل سے چلانے کا نام ہے صرف اقتدار ملنا تو کافی نہیں صحیح کہا ایک سیاسی تحریک کی مثالیں جو عوامی اعتماد اور قربانیوں سے بنتی ہے لیکن جیسے ہی اقتدار ملتا ہے تو قیادت ذاتی مفادات اور اندرونی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے جی ہاں اور عوام کا اعتماد کھودے کی ہے hmm. یہاں میں آپ کی بات کاٹ کر ایک تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ طاقت اگر ایک ہی شخص یا ادارے کے پاس ہو تو فیصلے جلدی اور تیزی سے ہوتے ہیں کیا یہ نظام کے لیے بہتر نہیں ہے دیکھیں بظاہر یہ دلیل بڑی پرکشش لگتی ہے شروع میں ایسا لگتا بھی ہے کہ فیصلے تیز ہو رہے ہیں لیکن ماخذ باز کرتا ہے کہ مشاورت اور شمولیت کے بغیر آپ دراصل نظام کے سیفٹی وال بند کر دیتے ہیں یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا بالکل وقت کے ساتھ غلط فیصلوں کا تناسب اور بدعنوانیں خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور یوں پورا ریاستی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے صحیح اور تیسرا ستون ہے معیشت کیا معیشت محض دولت کے اضافے کا نام ہے ہرگز نہیں معیشت دولت کے اضافے کا نہیں منصفانہ تقسیم کا نام ہے جب یہ توازن بگڑتا ہے تو معاشرہ کھوکھلا ہوتا ہے جب ملکی صنعتوں اور بینکنگ پر چند خاندانوں کا قبضہ ہو جائے اور عام آدمی بے روزگار ہو جی امیر اور غریب کی یہ جو خلیج ہے نا یہ سیاسی اور فکری بے چینی کو جنم دیتی ہے اور اس کے ساتھ بیرونی مصنوعات پر مکمل انصار مقامی صنعت کو تباہ کر کے بحران لے آتا ہے ہم, ہم اکثر سیاست اور اداروں کی بات کرتے ہیں مگر یہ عروج و زوال کے قانون انفرادی زندگیوں پر بھی تو اتنے ہی سختی سے لاگو ہوتے ہیں نا بالکل ہوتے ہیں انفرادی کامیابی کا انصار علم اور شعور کی درستگی پر ہے اگر علم اور اخلاق جدا ہوں تو انسان طاقتور تو بنتا ہے باشعور نہیں اور خود نظم و ضبط یا سیلف ڈسپلن کتنا اہم ہے وہ تو انفرادی عروج کی بنیاد ہے انسان اگر اپنی ترجیحات کو منظم نہ رکھے تو بہترین صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں ماخذ میں ایک طالب علم کی مثال دی گئی ہے وہ ذہین ترین طالب علم جو محنت اور وقت کی پابندی نہیں کرتا بالکل وہ اپنے کم صلاحیت والے مگر منظم ساتھیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں نظم و ضبط نہیں تھا اور وہ شخص جو کیریئر میں صرف پیسے کو مقصد بناتا ہے ہاں وہ دن رات کام کر کے مالی طور پر تو مستحکم ہو جاتا ہے مگر اپنی صحت خاندان اور روحانی زندگی کو نظر انداز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جسمانی اور ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اسے ہم روزمرہ کی ایک تمسیل سے جوڑ سکتے ہیں جیسے ایک انتہائی طاقتور انجن والی گاڑی ہو hmm, جس کا انجن تو بہت شاندار ہے لیکن اس کا سٹیرنگ, یعنی انسان کا اخلاق اور نظم و ضبط وہ خراب ہو چکا ہو تو اس بے قابو گاڑی کا انجام تو صرف حادثہ ہی ہوتا ہے نا بالکل بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے توازن کے بغیر طاقت صرف تباہی لاتی ہے تو hmm. اگر انفرادی اور اجتماعی سطح پر زوال کے اتنے خطرات ہیں تو کیا کوئی بھی عروج کبھی مستقل نہیں ہو سکتا دیکھیں ماخوذ کے مطابق زوال لازمی اور ناقابل تبدیلی نہیں ہے اس تاریخ کے چکر سے نکلنے کا راستہ موجود ہے اچھا وہ کیسے کیا استثنائی معاشروں نے کچھ مختلف کیا جی ہاں وہ استثنائی معاشرے وہ ہیں جنہوں نے عروج کو ایک حالت نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک متحرک نظام کے طور پر زندہ رکھا ان کی بقا کے کچھ بنیادی اصول ہیں چلے ان اصولوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں پہلا اصول کیا ہے پہلا اصول ہے تسلسل فکر اور اصلاح مسلسل ہر نسل خود کو کامیابی کا والث نہیں بلکہ محافظ سمجھے اور کامیابی کی روح اگلی نسل تک منتقل کرے یعنی وہ بس بیٹھ کر پھل نہ کھائیں بلکہ جڑوں کو بھی سینچیں اور دوسرا اصول کیا ہے دوسرا ہے خود احتسابی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی صلاحیت جو معاشرے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں نا وہ دراصل اپنے مستقبل سے ڈرتے ہیں بالکل صحیح کہا اور تیسرا اصول عدل اور طبقاتی خلیج کا خاتمہ ہے ہے نا جہاں مراد صرف مخصوص طبقے تک نہ ہوں جی ماخذ کی وہ مثال یاد کریں جہاں ایک بڑے شہر میں پوش علاقوں اور کچی آبادیوں کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ ایک دوسرے کی حقیقت سے ناواقف ہو جائیں تو یہ دوری نفرت اور جرائم کو جنم دیتی ہے یہ تو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں اور چوتھا اصول کیا ہے چوتھا ہے اخلاقی استحکام اور باہمی اعتماد کاروباری اور سماجی معاہدے صرف قانونی پیچیدگیوں پر نہیں چلتے بلکہ اخلاقی اعتماد پر چلتے ہیں اگر اعتماد نہ ہو تو معیشت سیاست اور علم تینوں بوران کا شکار ہو جاتے ہیں بالکل یہی بات ہے تو اس تمام بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے سننے والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے اس ساری گفتگو کا مرکز قیادت اور کردار کی اہمیت ہے قیادت صرف اختیار کا نام نہیں بصیرت اور قربانی کا نام ہے جب تمام شعبے یعنی علم سیاست معیشت اور اخلاق ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائیں واہ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ چاہے بات ایک طالب علم کی ہو ایک ادارے کی یا کسی ریاست کی کامیابی تبھی قائم رہتی ہے جب علم جامد نہ ہو طاقت میں عدل ہو اور معیشت میں توازن ہو بالکل ہمیں اپنی کامیابیوں کو محض وراثت سمجھ کر بیٹھنے کے بجائے مسلسل شور اور اخلاقی بیداری کے ذریعے ان کی حفاظت کرنی چاہیے جی ہاں اور نشست کے اختتام پر میں ماخذ کے ایک نقطے پر ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر سب کو غور کرنا چاہیے ہم نے ابھی بات کی کہ اگر طاقت واقعی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی سچائی کو بے نقاب کرتی ہے ہم, بالکل تو ذرا سوچیے اگر آج آپ کو مکمل طاقت اور اختیار مل جائے تو وہ آپ کے اندر کی کون سی چھپی ہوئی حقیقت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گا کیا ہم کامیابی مانگنے سے پہلے اس کامیابی کو سنبھالنے کے اخلاقی بوجھ کے لیے تیار ہیں اس پر ضرور سوچیے گا